بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے للہ ما فی فی الارض الملک الحمد قدیر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز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 پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے اور اسی کی طرف آخرے کار تمہیں پلٹنا ہے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شام اعمال کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے غریب کبھی الن کیا نتھی فقالو بل بہین تھی فقولوں فقولوں کا حمید اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود تم نبی میں سی منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور اللہ انزلنا واللہ بما تعملون خبیر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 سی آتی ویود خل ہو جن ویود خل ہو جن تجریح خالدین فی حد فوزول اس کا پتا تمہیں اس روز چل جائے گا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُنَّا لِخَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے میں کلاری کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے وَأطیعوا اللہ, وَأطیعوا الرسول فإن فإنما على البلاغ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ, اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر فروسہ رکھنا چاہئے یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفو و تصفحو و تغفرو غفور رحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو اور اگر تم افو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے انما واللہ عندہ اجر عظیم تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لئنفسکم وَمَن نفسه هُمُ الْمُفْلِحُونَ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں العزيز الحکیم اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے زبردست اور دانا ہے